بمزحزحه بمباعده وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مجبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن قسيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به او, أو قد احاط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الاعراض فان اضطاه هذا نهشه هذا وان اضطاه هذا نهشه هذا قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال خطى النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وَمَنْ يَضَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فَاذَ فَوزًا عْذِيمًا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليذ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ہے حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ہے حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسخر لي أمري وحد الأقضة من لساني يفقه القولي أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب في الأمل یہ باب ہے عمل کے بارے میں عمل الف یعنی حمزہ کے ساتھ جس کا معنی امیدیں قائم کرنا اور تمنائیں لے کر بیٹھنا بطول ہی ان امیدوں کی لمبائی لمبی چھوڑی امیدیں لمبی چوڑی تمنائیں اس کا کیا حکم ہے کہ ایک انسان جو اس کو دنیا کی ایک زندگی ملی ہے اس میں وہ بہت امیدیں اور تمنائیں وابستہ کر لے اور ہر امید کے حصول کی تو و دو بھی کرتا رہے اور تمناؤں کو پانے کے لیے کوشاں بھی رہے تو یہ معاملہ ایک انسان کے حق میں کیسا ہے اسے شریعت نے کن نگاہوں سے دیکھا ہے اور شریعت اس قسم کے انسان کے لیے کیا تنبیہ کرتی ہے یہ باتیں بتانا مقصود ہے ماں بخی اللہ نے بڑی ایک دقت نور جو اللہ نے ان کو ذہانت اور فطحت دی تھی اس کی بنیاد پر ایک آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان فمن ظہر ذہن بد خد الجنت فقت فاض جس شخص کو جہنم سے بچا دیا جائے جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی انسان کامیاب ہے یعنی قرآن کی فہرست میں کامیاب لوگ کون ہیں تو قرآن نے ایک ہی ای قسم کا ذکر کیا ہے کہ حقیقی کامیاب وہ ہیں جنہیں جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے یہ حقیقی کامیابی کیونکہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ قطع قابل برداشت نہیں ان اسلام حکم لا تقوا تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی نبیر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ نارکم کمہار ہی من سبھی جزء من نار جہنم کہ تمہاری جو دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ اس سے ستر گنا زیادہ گرم ہے یہ سمجھیں کہ جو جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے شدت اور تیزی کے اعتبار سے وہ دنیا کی آگ ہے دنیا کی آگ ہی قابل برداشت نہیں ہے جو ہر چیز کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے لوہے اور تانبے کو بکھلا دیتی ہے تو پھر جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی کتنی ہولناک ہوگی تو اس سے بچاؤ کو قرآن نے کامیابی کہا ہے اس سے دوری مل جائے اور جنت کا داخلہ مل جائے وہ جنت جس کے بارے میں اللہ ربڑ عزت کا ایک فرمان نبیر اسلام نقل کی حدیث قدسے میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدت تو فی حال اعباد ہی مالا عین الرعت ولا عضل السمعت ولا خوط اللہ قلب بشر کہ میں نے اس جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل میں ان کا تصور تک اجاگر ہوا تو یہ جنت ہے جو بے تحاشا نعمتوں سے بھری ہوئی اور جہاں خاص طور پہ اللہ حکم الحاکمین کے چہرہ مبارک کا دیدار ہوا کرے گا تو یہ گھر یقیناً بے مفل ہے پھر کامیاب کون ہے جسے اس عذاب علیم سے دوری مل جائے اور جنت جو علیم و شان ٹھکانا ہے اس کا داخلہ مل جائے امام بخاری کا مقصود یہ ہے اس عایت کریمہ کو پیش کر کے کہ جب یہ حقیقی کامیابی ہے تو پھر دنیا کی تمنائیں کامیابی نہیں ہیں یعنی آخرت کے مقابلے میں ایک انسان دنیا کو ترجیح دے اور اس کی تیاری کا محور صرف دنیا ہی بن جائے جو اس کی تمنائیں ہیں ان کے حصول کے لیے کوشاں ہو اور اپنی آخرت کو فراموش کر دے تو یہ ایک انسان کی بڑی نادانی ہے تو اصل کامیابی کی دو کرنی چاہیے یہ دنیا کی امور اور دنیا کی تمنائیں اور دنیا کی امیدیں انہیں بندہ اختیار کر کے بیٹھا رہے اور ان کے حصول کی تگو و دو کرتا رہے اور بعض و ان کو پانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی کھو دے یہ انسان بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے اور آگے جو آیت کریمہ ہے بمل حیات الدنیہ اللہ مذاح الغرور کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا یہ دنیا کی حقیقت ہے اور یہی امام بخاری کا مقصود ہے کہ جس دنیا کی ہم تمنائے لیے بیٹھے ہیں اس کا تو انجام قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ محض دھوکے کا سامان ہے قرآن نے دنیا کو مطاح کہا ہے اور مطاع الغرور کہا ہے الغرور جو ہے اس کی دو طرح سے ہیں غین کے ذمے کے ساتھ غرور اور غین کے فتح کے ساتھ غرور اگر غرور ہو غین کی زبر کے ساتھ تو مطاع الغرور کا معنی ہوگا شیطان جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے اس کی مطاع ہے مطاع الغرور وہ شیطان جو تدلیس کرتا ہے اور یہ دھوکے میں انسانوں کو مبتلا کرتا ہے یہ دنیا اسی شیطان کی متاح ہے تو کتنا یہ گھٹیا مقام ہے اور اگر غرور ہو تو اس سے مراد وہ دھوکہ جو شیطان کا پیدا کرتا ہے تو ایک انسان اگر اس جہاں جو جہان فانی ہے اور محض ایک دھوکے کی جگہ ہے اگر اس کی تمنائیں لیے بیٹھ جائے تو پھر وہ آخر سے غافل ہو جائے گا تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کی تمنائیں انسان ان کا متحمل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں تو عشاہد کریمہ سے دو وجوہ سے استدلال ہے ایک تو حقیقی کامیابی پر غور کرو جو جہنم سے دوری اور جنت کے داخلے کی صورت میں ہے تو پھر یہ دنیا کی تمنائیں اس راستے کے منافی ہیں دوسرا اگر دنیا کی تمنائیں رکھو گے دنیا تو مطاول غرور ہے اس کا حصول آپ کے کس کام کا کوئی اس کا آخرت کا فائدہ نہیں ہے تو دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹنا انہیں قرآن نے کامیابی مانا ہی نہیں قرآن نے کامیابی صرف اسی چیز کو قرار دیا ہے ایک انسان کی معاد سدھر جائے سمر جائے اور اس کو جہنم سے دوری حاصل ہو جائے اور جنت کا داخلہ عطا ہو جائے امام بخاری رحمہ اللہ چونکہ لغت کے بھی بہت بڑے امام تھے انہوں نے فمن ظہذ کی مناسبت سے قرآن کی ایک آد کے ایک اور لفظ کا معنی بھی ذکر کر دیا مزاح ذہ ہی وہ ماہو ہی یہ مزاح اسی زخ زح یہ زخ ذہر سے قسم فائل کا سیرا ہے اور مزاح زح کمانا مباعد دور کرنے والا زخ زح کمانا جس کو دور کر دیا جائے اور مزاح ذہ قسم فائل کا سیا یعنی دور کرنے والا تو یہ ایک لغوی معنی بتا دیا جس سے بہت سے جو طلبہ ہیں اور ابتدائی طلبہ انہیں ایک علمی فائدہ حاصل ہو گیا اور ان کا اشکال دور ہو گیا ایک اور آیت کریمہ سیما مخاری کا اس اضرال ہے ذرا چمتر فصوف یا ذرحم یہ خطاب نبی السلام سے ان کو چھوڑ دیجیے ذرہم ان کو چھوڑ دیجیے کن کو چھوڑ دیجیے یہ اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے جو ان کی حالت ہے انکار کی اور تقریب کی اور اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کی انہیں اسی حال پر چھوڑ دیجیے اشارہ گو اس عاید کریمہ میں کفار مکہ کی طرف ہے مگر اس سے مراد عموم میں بشر ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ایمان نہیں لاتے یا جو لوگ اس قدر اپنی امیدوں کے غلام بن چکے ہیں کہ وہ آخرت کے معاملے پر غور نہیں کرتے انہیں چھوڑ دیجئے یہ کو یہ کچھ کھاتے رہیں پیتے رہیں ویتمتہ لوں اور دنیا کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں یہ فائدہ اٹھانا اور یہ کھانا پینا محض عارضی ہے یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے وہی الحم اور ان کو ان کی امیدوں نے اور تمناؤں نے غافل کر دیا فسوف یامون بس ان قریب یہ جان لیں گے اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کہ ہم نے جو آخرت کے معاملے کو بسے پش ڈال دیا اور دنیا کی رنگینیوں اور تمنا اور خواہشوں میں کھو خو گئے تو ان قریب اس کا انجام بھگت لیں گے اور نتیجہ ان پر ہو جائے گا جو کہ خسارے بربادی اور ہلاکت کی صورت میں ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے بھی ان لمبی لمبی خواہشات اور تمناؤں کا رد پیش کیا ہے کہ جو لوگ یہ تمنائیں لیے بیٹھے بیٹھے ہیں اور ان تمناؤں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں حدیٰ کے آخرت کے معاملے کو فراموش کر دیتے ہیں تو عن ان قریب انہیں پتا چل جائے گا کہ ان تمام حرکات کا کیا انجام ہے اور دنیا کی رنگینی اور خواہشات میں کھو جانے کی کیا سزا ہے کہ ایک انسان ایسا کھو جائے کہ اپنی آخرت کے معاملے کو اور حقیقی کامیابی کے حصول کو بالکل فراموش کر بیٹھے یقیناً ایک انسان جو دنیا میں آتا ہے تو اس کی تمام تر ترجو ہے اور جو کوشش اس کا محور جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور جنت کا داخلہ اور اللہ کی نظا کا حصول ہونا چاہیے نہ کہ وہ محض دنیا کی خواہشات اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا سوچتا رہے انہی میں کھو جائے انہی کا ہو رہے انہیں کے حصول کی قد و کابش کرتا رہے اور پھر اچانک موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاٹ دے اسی حال میں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے جیسے کہ سورہ تقاصر کا مضمون ہے جس میں اللّہ الرحمٰن الرحیم اللہ حکم التکافر حد تع ظر تم کہ تمہیں تقاثر نے غافل کر دیا ان خواہشات کی کثرت نے تمناؤں نے مال کی کثرت کی حرس اور طلب اولاد اور جماعت اور جو حامی اور اطبار ہیں ان کی کثرت کی طلب اور دوڑ دھوپ ایک شخص ہے وہ مال کی طلب میں کھویا رہتا ہے ایک لیڈر ہے اس کی تگ و دو کا محور یہ ہوتا ہے کہ میرے حامی زیادہ ہو جائیں ووٹ بینک بڑھتا رہے اسی میں دن رات وہ سوچتا ہے اسی کی تگ و دو کرتا رہتا ہے فرمایا کہ اس قدر کہ وہ اپنی آخرت کے معاملے سے غافل ہو گئے حتی ضرور تم المقر حتیٰ کہ تم قبروں کو پہنچ گئے اور قبروں کی زیارت تم نے کر لی اور موت اپنے پنج تمہارے سینے میں گاڑ چکی اور تم اس دنیا کو چھوڑ کر تمام ترخواہشات کے ساتھ دنیا کو چھوڑ کر قبر میں پہنچ گئے جیسا کہ علیہ اسلام کی حدیث ہے کہ لو خان علی اعظم وادیان صاحب لب تغمد سارے سے اگر ابن آدم کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو یہ سوچ کر کہ بڑا مال آ گیا اب وہ تفرغ اختیار کر لے اللہ کی عبادت کے لیے کہ بہت مال آ چکا ہے اب میں آخر کی طرف متوجہ ہو جاؤں لیکن نہیں جو اس کی ایک طول عمل ہے اور حرص اور تمناؤں کی کفرت تو وہ پھر دو وادیاں پانے کے بعد تیسری وادی کمانے کی کوشش شروع کر دے گا ولا یم جوف ابن اعظم التراغ اور ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی ایک وقت آئے گا اچانک یہ موت اپنے پنجے سینے میں گاڑ دے گی اور یہ انسان قبر میں داخل ہو جائے گا وہ جو سونے کی وادیاں دو ہوں تین ہوں دس ہوں وہ بارش آپس میں بانٹ رہے ہیں اور یہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے یہ وادیاں کہاں سے کمائیں اور کیا تصرفات کیے اب اس کے دمن صرف حساب ہے اور مال اس سے چھن چکا اور اس کے براساں اس کو تقسیم کر رہے ہیں حصوں بخروں میں لڑ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں تو یہ اس طول عمل کی حقیقت ہے امام بخائی رحمہ اللہ نے ایک عظیم و شان قول پیش کیا امیر و مومن علی بنبی طاہب رضی النہوں کا یہ قول امام بخاری نے مختصر پیش کیا ہے اور یہ صرف ایک اشارہ کرنے کے لیے کہ اس قول کی حقیقت پر غور کرو تو یہ بات واضح کیونکہ کہ و صالحین صحابہ کرام جو اللہ کے قار پیغمبر کے صحبت یافتہ تھے وہ بھی کس قدر یہ لمبی امیدوں اور خواہشوں اور حرص کی نفرت اپنے دلوں میں رکھا کرتے تھے کہ دنیا میں آ کر ایک انسان محض ان امیدوں حسرتوں اور خواہشات میں کھو جائے اور آخر کے معاملے پر غور نہ کرے بڑا گھاٹے کا سودا ہے امام بخاری کے اس بار سے جو متعلق حصہ ہے وہ یہاں اس قول میں ذکر نہیں ہے یہ پورا قول صحیح ابن صعیب ابن بھی شیبہ مصنف ابن بھی شعبہ اور اللہ بن مبارک کی کتاب اس بہت میں منقول ہے اور وہ پورا قول اس طرح ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان اقوف ماقاف علیکم اتباع الحوا بطود کہ سب سے زیادہ مجھے جو ڈر ہے تم پر وہ یہ ہے کہ تم خواہشات کے پیروکار بن جاؤ اور لمبی امیدیں قائم کر کے بیٹھ جاؤ ان دو چیزوں کو مجھے خوف ہے ایک خواہشات کی پیروی اور, دو اور دوسرا لمبی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھ جانا ان کا نقصان کیا ہے فماں اتباع الحوا فع سد ون الحق جو خواہشات کی پیروی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ حق سے بندے کو دور کر دیتی حق کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے اور بندہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے اللہ اتباع کو کتاب و سنت کا حق ہے اللہ کی وہی کا حق ہے مگر وہ وحی الہی کی پیروی کی بجائے اپنی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے تو یہ نقصان ہے اتباع ہوا کا بندہ خواہشات کی اتباع کر کے حق سے دور اور غافل ہو جاتا ہے اور حق کا راستہ محدود ہو جاتا ہے وہ امتود المل اور جو لمبی امیدیں ہیں اور تمنایں ہیں ان کا نقصان کیا ہے فیونس ال آخرہ کے بندے کو آخرت بھلا دیتی ہیں جب آپ امیدیں وابستہ کر لیں کہ فلاں چیز چاہیے فلاں خواہش فلاں خواہش فلاں خواہش خواہشات کی ایک فہرست ایک لمبی قطار ہو تو آپ انہیں میں کھو جائیں گے اور ان کے حصول کے لیے کوشان رہیں گے نتیجہ یہ کہ آخرت کا معاملہ بھول جائیں گے اور آخرت کو فراموش کر دیں گے تو خواہشات کی اتباع کا نقصان حق سے دوری اور لمبی خواہشات وابستہ کرنے کا نقصان آخرت کو بلا دینا اور آخرت کو فراموش کر دینا آگے فرماتے ہیں کہ الاب علمت دنیا ارفا حلت متبر کہ دنیا جو ہے وہ کوچ اختیار کیے ہوئے رہی ہے دوڑ رہی ہے لیکن دوڑ کس طرح رہی ہے مدبرہ پیٹ پھیر کر جیسے ایک چیز واپس جا رہی ہو سفر قائم ہے پیٹ پھیرنے کی صورت میں آخرت کا سفر بھی قائم ہے تمہاری طرف آنے کے لیے دنیا کا سفر کائیں جاری ہے واپسی کا اور آخرت کا سفر جاری ہے تم تک پہنچنے کا تو سفر دنیا کا بھی چل رہا ہے اور سفر آخرت کا بھی چل رہا ہے دنیا کا سفر اس طرح ہے کہ واپس پلٹ رہی ہے واپس لوٹ رہی ہے مانا تم سے دور ہو رہی ہے تم سے چھینی جا رہی ہے اور سفر آخرت کا بھی جاری ہے اور وہ اس طرح کہ وہ تم تمہارے قریب آتی جا رہی اور تم تک پہنچنے والی ہے تو دنیا کا سفر بھی ہے آخرت کا سفر بھی ہے دنیا کا سفر واپسی کا ہے اور آخرت کا تم تک پہنچنے کا اور تم تک آنے کا پلے کل واحد منہما بنون اور دونوں میں سے ہر ایک کی ہی اولادیں ہیں اولادوں کو منو پیروکار تعلق دار کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے بیٹھے بن گئے اور کچھ وہ لوگ جو آخرت کے بیٹے بن گئے دنیا کا بیٹا بننے کا معنی دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا کی تبڑا کرنے والے اور دنیا کو پانے کی تبو دو کرنے والے اور آخرت کا بیٹا بننے کا معنی جو آخرت کے سچے طلبگار بن جائیں اور ان کے تمام تر تعلقات آخرت کی بنیاد پر قائم ہو جائیں فرمایا کہ دونوں میں سے ہر ایک کی ہی اولادیں ہیں ہر ایک سے محبت کرنے والے ہیں فقون عمل ابنائل آخرہ تم یہ کوشش کرو کہ آخرت کے بیٹے بن جاؤ آخرت کے طلبگار بن جاؤ اور آخرت سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور آخرت کی حصول کی تغ دو کرنے والے بن جاؤ ولا فکون عمل ابنائے دنیا اور دنیا کے بیٹے نہ بنو اور دنیا کے طالب نہ بنو فعن نلیوں میں عمل و حساب خبردار آج عمل ہے حساب نہیں ہے بغدن حساب بلا عمل اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا جو دنیا کی زندگی ہے جب تک زندہ ہو اس وقت تک عمل ہے حساب نہیں ہے اور جب تم اس دنیا سے پوچھ کر جاؤ گے تو عمل کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا اور پھر صرف حساب ہوگا عمل نہ ہوگا تو اگر تم دنیا کے پیروکار بن جاؤ دنیا کے طالب بن جاؤ اور دنیا کے بیٹے بن جاؤ تو پھر یہ چیز تمہیں آخر سے غافل کر دے گی اور اگر آخر کے طالب بن جاؤ تو دنیا کی دنیا سے غفلت جو ہے وہ قابل قبول اور قابل برداشت ہے کیونکہ آج عمل ہے حساب نہیں ہے اور کل حساب ہوگا عمل نہ ہوگا پھر عملے کے عمل کے سارے مواقع ختم ہو جائیں گے اور پھر بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو حساب دے گا تو آج تم اس توازن کو پیدا کرنے کے لیے ایک صحیح سوچ جو کتاب و سنت کی حامل ہو اپنے اندر پیدا کر لو تاکہ وہ آخرت میں کام آ سکے امیر و مومن عمر ابن خطاب میں رہ دے اکثر اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے اور اس میں یہ جملے تحریر کرتے تھے کہ حاسبو سبو انفو قبل ان تو وزنحا قبل متجہ اکبر کہ تم اپنا حساب لے لو آجی قبل اس کے قیامت کے دن حساب لیا جائے آج اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے قیامت کے روز تولا جائے اور آج تم تیاری کر لو ارض اکبر کی یہ سب سے بڑی پیشی ہے جو خالق کائنات کے سامنے ہوگی اور پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک لہذے کا تو یقیناً اس وقت کی جو تیاری ہے وہ آج سے شروع کر دو اور اپنے اس حساب سے قبل خود اپنا حساب لیتے رہو اور قیامت کے دن جو تولے جاؤ گے اس سے قبل اپنے آپ کو تول لو اپنا وزن خود چیک کر لو پرکھ لو اور جو عرض اکبر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی بڑی پیشی سب سے بڑی پیشی اس پیشی کی آج ہی تیاری کر لو تاکہ اس جن نظامت اور خجالت نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ طول عمل کی بجائے لمبی چوڑی امیدوں کی بجائے اپنا دنیا سے ایک واجبی تعلق رکھے اور اصل آخرت کا طالب ہو اور آخرت کی سوچ رکھنے والا ہو آگے ماں بخاری رحمہ اللہ نے نبی رسولان کے کے حدیث ذکر فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی روایت مربع صلی اللہ علیہ وسلم خطن مربعن رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا مربع خط جس کے چار کونے ہوتے ہیں مربع خط کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے وہ خط و خط اور اس مربع جو خط تھا اس کے درمیان بیچ میں ایک لمبا خط کچا خارج جو جو خط اس مربع سے باہر بھی نکل رہا تھا ہم اس کو ایک نقشے کی شکل میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں یہ مربع خط ہے یہ مربع خط ہے چار کونوں والا یہ گول بھی ہو سکتا تھا لیکن نبیر اسلام نے مربع کھینچا کیونکہ یہ انسان کی اجل ہے یہ بیچ میں جو ایک لمبا خط جو باہر جا رہا ہے یہ انسان ہے اور جو مربع خط چاروں طرف ہے یہ انسان کی اجل انسان کی موت سمجھ لیجئے اور اس کے چار خانے ہیں مانا انسان کو اس کی موت میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور یہ جو لمبا خط ہے یہ انسان اور یہ خط اس مربع سے باہر نکل رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں اس لمبے خط کے ساتھ ملے ہوئے یہ ان کو نبیلا صاحب نے آراز کہا ہے آراض کا منہ مشکلات مصائب اور جو خط باہر نکلا ہوا ہے جو اس مربع خط سے ملا ہوا ہے یہ انسان کا طول عمل ہے خواہشات ایک خواہش دوسری تیسری چوتھی پانچویں اور ایک لا اتنا ہی سلسلہ خواہشات کا اور یہ جو نیچے دو خط ہیں یہ سمجھیں کہ جو انسان کی اجل ہے اس اجل نے موت کو بندے کے قریب دکھایا ہوا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ مسلسل موت کی الغار میں اور موت کے حملے میں ہے انسان ایک سانس لے لے اگلے سانس کا اتوار نہیں ہے ممکن ہے موت آ جائے تو یہ ایک انسان کی حیثیت ہے یہ انسان ہے چاروں طرف اس کو موت نے گھیرا ہوا ہے بلکہ موت نے پنجے اپنے انسان کے قریب کیے ہوئے ہیں اور پھر اس پر مست یہ کہ مختلف آراز ایک دو تین چار آٹھ دس مشکلات اور مفائد ایک مشکل دوسری مشکل تیسری مشکل چوتھی مشکل انسان ان سے نمٹتا رہتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل انسان پر غالب آ جاتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے مگر پھر بھی وہ انسان خواہشات اور امیدوں اور لمبی تمناؤں کہ اپنے آپ کو الگ نہیں رکھتا ان مشاکل کے باوجود اور موت میں گھرے ہونے کے باوجود اور موت کے پنجے قریب ہونے کے باوجود اس کی امیدیں بھی قائم ہیں ایک امید ہے دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ہے انہی کا سوچتا ہے انہی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کے حصول سے قبل کوئی مشکل انسان کو گرا دیتی ہے بچھاڑ دیتی ہے ورنہ اگر ان مشاغل سے ایک ایک کر کے نکلتا جائے تو اچانک موت اپنے پنجے گاڑ کے انسان کی دنیا کو ختم کر دیتی ہے اب وہ خواہشات کہاں گئی؟ آخرت کی تیاری کہاں گئی یہ ایک انسان ہے اس کی غفلت اور اس کا ایک عالم جو اللہ کے نبی نے اس مثال سے سمجھایا اور واضح کیا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان چاروں طرف سے اپنی اجل میں گھرا ہوا ہے اور عجل نے بھی موت کے پنجے انسان کے قریب رکھے ہوئے ہیں اور انسان کی زندگی راحت کی نہیں ہے مختلف مشکلات سے عبارت ہے کبھی مرض ہے کبھی کوئی نقصان ہے کبھی کوئی تجارتی نقصان ہے مختلف مشاغل ہیں اور بعض نقصان جان لیوا ہوتے ہیں کبھی کسی مرض کا حملہ جیسے آج ایک وبا کا حملہ ہے یہ کرونا وائرس کی شکل میں جو پورے ملک پر مسلط بلکہ دنیا پر مسلط ہے یہ سب آراز ہیں کوئی نہ کوئی مشکل انسان کو بچھاڑ دیتی ہے مگر انسان ہے کہ ان مشاغل کے باوجود ان لمبی لمبی خواہشات میں گھرا ہوا ہے کبھی اس کی کوئی خواہش کبھی کوئی خواہش بجائے اس کے کہ ان خواہشات کے دائرے کو محدود کرتے ہوئے اپنی آثرت کی فکر کریں اصل کامیابی کی دو کرے جس کو قرآن نے حقیقی کامیابی کہا ہے مگر انسان اس کامیابی کا سوچنے کے بجائے ان خواہشات میں گھرا ہوا ہے اور خواہشات پر چلتے چلتے ان کو حاصل کرتے کرتے کوئی نہ کوئی مصیبت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے اور اگر مسائل خاتمہ نہ پائیں تو پھر یہ موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ کر اس کی دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو نبی السلام نے اس مثال کے ذریعے انسان اور اس کے طول عمل کو سمجھایا اور بتایا کہ کس طرح ایک انسان غافل اپنی آخرت کے معاملے سے تو بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے صرف دنیا پر غور کریں ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے ایک واجبی تعلق اختیار کر کے اپنے تمام تر جو توقعات اور اپنی اعمال کا بہبر آخر کو قرار دے دیں امیر و مومن عمر خطاب رضی النگ ہو بعد اوقات رات کو تہجد پڑھتے اور تنہائی میں بیٹھے رہتے اور یہ دنیا اور اس کی ناپائیداری اور جو اس کے دھوکے کا ایک سامان اس پر غور کرتے رہتے اور بے ساختہ کہتے کہ یا دنیا لقت تلق لقت تلق کی تلاش میں اے دنیا میں تو یہ تین طلاقیں دیتا ہوں جن میں رجوع کی کوئی گنجائش نہ ہو اور رجوع کا کوئی امکان نہ ہو اس طرح وہ دنیا سے ابھی نفرت کا اظہار کرتے تھے تو ایک انسان کو بڑی تمبی دی گئی اور بڑا ایک متنوع اور آگاہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی خواہشات کے محلات تعمیر کرنے کی تعمیر کرنے کی بجائے اپنی آخرت کا سامان پیدا کرو آخرت کی فکر کرو آخرت کی تیاری کرو حقیقی کامیابی یہ دنیا کے امور کی کامیابی نہیں ہے بلکہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے تو یہ مثال جو اس حدیث میں آئی بلکہ دونوں دیسی جو آپ نے سنی ہیں ان دونوں کو ملا کر یہ مثال مکمل ہوتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی اجل میں گھرا ہوا ہے اور اس کے باوجود کہ موت اس کے قریب ہے کسی لمحے آ سکتی ہے مگر ایک انسان نے ان خواہشات کو اپنے اوپر طاری کر لیا انہیں کھو گیا اور اچانک پھر وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے اور آخر کی تیاری نہیں کر پاتا جیسے کہ سورت تکاثر کا مضمون آپ نے سنا الحاق متقافر حد تاذر تم المقابر میں ان کثرت خواہشات نے کثرت اعمال نے اور کثرت کی طلب اور دوڑ دھوپ نے اس قدر آخرت سے غافل کر دیا کہ اچانک تم قبروں میں داخل ہو گئے اور تمہیں آخرت کی تیاری کا موقع ہی نہ مل سکا تو ہم ایک توازن پیدا کرتے ہوئے آخرت کی کے بیٹے بن جائیں آخرت کے طالب بن جائیں اور دنیا سے ایک ایسا تعلق ہو جو محض ایک واقفی شکل میں ہو اللہ توفیق غذا فرمائے باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معنى بن محمد, محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المطبري عن نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جی حتى بلغ... حتى نیا باب شروع ہوتا ہے باب من بلغ سنة فقد أعذر الله إليه في العمر جو شخص پہنچ جائے ساٹھ سال کی عمر کو مم جو پہنچ جائے ستین سن اصن ساٹھ سال کی عمر کو فقط اعذر اللہ علیہ ہی تو اللہ تعالی اس کی طرف عذر زائل کر دیتا ہے عذر ختم کر دیتا ہے پھر عمر عمر کے تعلق سے یہ اعذر یو اعذارا یہ باب افعال ہے اور ہر باب کے کوئی نہ کوئی خاصے ہیں لغت عرب میں اور جو باب افعال کی جو خصائص ہیں خاصیات ہیں ان میں سے ایک خاصہ اضالۂ ماخذ جو اس باب میں ماخذ ہے ماخذ مصر کو نکال کے بنتا ہے یا اس کے اشتقاق کو اس کا اس کو زائل کرنا تو آ کا ماخذ عذر ہے تو اضالے کا مانا اضالا اضرا آ ادارہ اے اضالا ہو اللہ اس کے عذر کو ظائر کر دے اس کے عذر کو ختم کر دیتا ہے جو بندہ ساٹھ سال کا ہو جائے جو بندہ ساٹھ سال کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا عذر ختم کر دیتا ہے عمر کے تعلق سے یہ آگے حدیث انہی لفظوں میں ہے وہیں پوری بات کریں گے یہ ہی تعالا اللہ تعالیٰ, تعالی کے اس فرمان کی بنا پر یہ فرمان اس کی دلیل ہے اولم نر کم مائ تذک کر و من تذکر وجاقم النظیر اللہ تعالیٰ فرما رہے یا قیامت کے دن فرمائے گا یا مرنے کے بعد انسان سے کہے گا کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی اولم نعمرکم خم کیا نہیں ہم نے تم کو عمر دی تھی اتنی عمر مایہ تذکر اسی ہم تذکر جس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا کچھ چھوٹی عمر نہیں تھی تمہیں ایک لمبی عمر دی تھی اتنی عمر کے وہ کافی ہوتی ہے ہدایت اختیار کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے توحید کے فہم کے لیے سنت کے فہم کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے ہم نے تمہیں کافی عمر دی تھی وہ جا حکمنظیر کہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے اللہ تعالیٰ کے غسل اللہ تعالی کی وحی بھی پہنچی تھی تم تک تو اس عمر میں جس بندے کو نصیحت حاصل کرنا تھی وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا یہ عمر چھوٹی نہیں ہے بڑی عمر رہی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں کی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کی اور یہ امام بخاری کی بڑی ایک حسن ترتیب اور ایک اچھا فہم پیش کی ہے کہ قرآن نے کس چیز کو عمر کہا ہے کہ وہ عمر کافی تھی سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے اور ہدایت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے تاج نبی اسلام کی حدیث ابو حریرہ رضی عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آضر اللہ علم رعم اخرہ حقب السلطین حسن حسن اللہ تعالیٰ اس بندے کے عذر کو زائل کر دیتا ہے اس بندے کے عذر کو ختم کر دیتا ہے جس بندے کی موت کو اللہ نے موخر کیا حد کہ اس کو ساٹھ سال تک پہنچا دی ہے اس کی موت اتنی موخر کی کہ اس کو ساٹھ سال کی عمر دے دی تو ایسے بندے کی جو بندے کے جو عذر ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اب اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے تو اس آیت کریما کو اور اس حدیث کو ملا کر معنی پورا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے کو ساٹھ سال کا بنا دے ساٹھ سال کی عمر دے دے اب وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا نصیحت حاصل کرنے کے لیے طلب ہدایت کے لیے اتنی عمر کافی ہوتی ہے اب وہ بندہ کہے کہ میں توحید کو سمجھ نہیں سکا تو اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے یہ ساٹھ سال کم عمر نہیں ہے اب وہ بندہ کہے کہ میں سنت کو پہچان نہیں سکا اس کا عذر یہ قابل قبول نہیں ہے یہ عمر کم نہیں تھی اب وہ بندہ کہے کہ میں توبہ نہیں کر سکا کی عمر چونکہ بہت لمبی ہے اس کا ادھر قابل و قبول نہیں ہے یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک بندہ ساٹھ سال کا ہونے کے باوجود وہ حرکتیں کرتا رہے جو نوجوان کرتے ہیں اس کی نظریں جو ہیں وہ نافاق ہوں نجس ہوں اس کے دل اور دماغ کی سوچ وہ نجاست کی طرف مائل ہو حالانکہ ساٹھ سال کا ہو چکا ہے وہی وہ اس کی پرانی حرکتیں اور اس کے اندر دنیا کمانے کا وہ شوق ہو جو ایک نوجوان کے دل میں ہوتا ہے کہ نوجوان اگر دنیا کی محنت کرتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک لمبی عمر پڑی ہے مگر تمہاری ٹانگیں تو قبر میں داخل ہو چکی تم اب تک وہی دنیا کی ہرس لیے بیٹھے ہو دنیا کی خاطر پسینے بہا رہے ہو اور دن رات تگ و دو کر رہے ہو اور آخر کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں ہے کوئی تفرق تم نہیں اپناتے کہ کچھ وقت آخرت کو دے دوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دے دوں وہی تمہارے معاملات جو ایک نوجوان کے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمر میں پہنچا کر بندے کی عذر ختم کر دیتا ہے اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے چنانچہ رسول اللہ نے کہ اب اللہ اخر اجلح بلغ سب العزت اس بندے کی عذر کو ختم کر دیتا ہے جس بندے کی موت کو اللہ مؤخر کر دے اس کو ڈھیل دے حد کہ اس کو ساٹھ سال تک پہنچا دے اور ساٹھ سال جب وہ پہنچ جائے تو اس کے عذر ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا تم نے اس کے معنی آپ کے سامنے عرض کیے اب وہ بندہ عذر پیش نہیں کر سکتا مثلا یہ کہے کہ میں توبہ نہیں کر سکا یہ ساٹھ سال کم نہیں ہوتے تم نے کیوں نہیں توبہ کی بندہ یہ کہے میں دین کا فہم نہیں حاصل کر سکا ساٹھ سال کم نہیں ہوتے کیوں نہیں تم نے دین کا فہم حاصل کیا بندہ کہے کہ میں توحید نہیں سمجھ سکا تو اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے تو ایک انسان اس بڑھتی عمر کے ساتھ اپنے دین کے فہم کا شعور پیدا کرے عمل کی ربت اختیار کرے اور توبت الرسوخ کے راستے کی طرف مائل ہو کفرت سے استغفار کرتا رہے ورنہ اگر ساٹھ سال کا ہو گیا تو اس کے آزار کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا جیسے نبی اسلام کی ایک عزیز ہے کہ سلاسۃ لائم یوم القیامت تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو قیامت کے تم دیکھے گا نہیں ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان سے کلام نہیں کرے گا ان میں سے ایک شخص کون ہے شیخ ان وہ برا شخص جس کے دل میں اب تک جناح کی رغبت ہو یا اس کے دل میں اب تک وہ شوق موجود ہو جو ایک نوجوان کے دل میں ہوتا ہے اب تک اس کی نظریں نافاق ہیں اس کے دل کی سوچ پلید ہے اب تک وہ ایسے ماحول کو چاہتا ہے جو ماحول جناح کے مقدمات شمار ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو قیامت کے دن اٹھائے گا میں اس کی طرف دیکھے گا نہ اس سے بات کرے گا نہ اس کو پاک کرے گا اور اس کو عذاب علیم میں جھونک دے گا کیونکہ اس کی ایسی عمر آ چکی کہ اس کی اس عمر نے اس کا عذر ختم کر دیا اب اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے جس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ناپاکیاں یہ نجاستیں تمہاری فطرت میں داخل ہو چکی ہیں حالانکہ ایک انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کے جو حواس ہیں وہ مختل ہو جاتے ہیں اس کے آغاز جواب دے جاتے ہیں اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اب تک اس کے دل میں یہ شوق اگر موجود ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ شوق اس کی فطرت میں داخل ہو چکے اور اس کی زندگی کا لازمہ بن چکے ہیں اس لیے یہ عمر جو ہے اس لحاظ سے بہت ہی قابل غور ہے اور نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ہمارت امتی ما بین الصدین الاسوینسن حسن میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہے وقت لمنگ اور بہت کم لوگ ہیں جو اس ساٹھ سال کے ہنسے کو عبور کرتے ہیں ستر سال کے ان یعنی ساٹھ سے ستر سال میری امت کی عمریں ہیں اور ستر کے فکر کو بہت کم لوگ عبور کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوا ان احدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ بندہ اگر ساٹھ سال کا ہو جائے تو گئے وہ موت کی تحریر پہ کھڑا ہے اور موت کے دروازے کو دستب دے رہا ہے تو اب وہ کب آخرت کی تیاری کرے گا کب وہ فکر آخرت کرے گا اب یہ ساٹھ سال کی عمر ایسی آ چکی کہ اس کے عذر کا سلسلہ ختم ہو چکا اب اس کو دین کا فہم بھی لینا ہے توحید بھی اپنانی ہے توبہ کا راستہ اختیار کرنا ہے اور دنیا کے بہت سے امور چھوڑ کر آخرت کی طرف توجہ دینی ہے اور بجائے اس کے کہ اب بھی وہ ابنائے دنیا سے ہو ابنائے آخرت سے ہو جائے جس کے دل میں آخرت کے حصول کی طلب اور تڑپ ہو اور آخرت کے لیے وہ سوچ رکھتا ہو اور اسی کے لیے تفرغ اختیار کر لے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور توحبت الرسوح کا راستہ اختیار کرے جناب محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب صورت النفر نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا نصر اللہ والفتح اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی السلام کو خبر دی کہ اللہ کی مدد آ گئی اور فتوحات آ گئیں مکہ فضا ہو گیا جزیر عرب مشرقین سے پاک ہو گیا مشن پورا ہو گیا صحابہ اس صورت کو ایک خبر بھی قرار دیتے تھے کہ نبی السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وفات کے قریب ہونے کی خبر دے دی, دی مشن آپ نے پورا کر دیا دعوت کا حق ادا کر دیا اب چونکہ مشن پورا ہو گیا تو دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا تو اس سورہ مبارکہ میں نبی السلام کو آپ کی انتقال کی خبر دی گئی چنانچہ اس صورت کے نزول کے بعد جل نے آپ کو تین حکم دیے اللہ کے پیار پیغمبر نے بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ ان پر عمل شروع کر دیا فسد بے حمد حمبے کا وسطر ہو اب آپ پر یہ ضروری ہو گیا چونکہ اجل قریب آ چکی اور وقت موت قریب آ چکا تو کثرت سے تصویح کیجیے رب کی حمد کیجیے اور کثرت سے استغفار کیجیے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے نظور کے بعد کثرت سے تصویر شروع کر دی اللہ کی تحمیش شروع کر دی اور استفار شروع کر دیا امن ممن فرماتی ہیں کہ آپ ہر رخو میں ہر سجدے میں کثرت سے پھر یہ دعا کیا کرتے اللہ پر کی تصویر پر مشتمل اللہ طرح کی حمد پر مشتمل اور استفار پر مشتمل اس صورت کے نزول کے بعد تو یہ آپ کی ایک عملی تعبیر کہ بندہ جب اس تحلیج تک پہنچ جائے اس عمر کو جب وہ پہنچ جائے اس عمر کو پہنچنے کے بعد اس کا دنیاوی خواہشات سے تعلق کم سے کم ہو اور پھر وہ آخرت کا طالب بن جائے اور آخرت کی سوچ و بچار شروع کر دے اور اس کی تیاری کی تگ و دو شروع کر دے قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا فثنتين في, في حب الدنيا وطول الأمل قال الليث حدثني يونس وابن وهب عن يونس شہاب سعید و سلمہ یہ حدیث جو ابو حرا رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ لا پل پل کبیر شاہ بن فسنتین کہ ایک بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں جوان رہتے ہے یعنی بوڑھا ہو چکا سارے قوا اس کے معطل ہو رہے ہیں آنکھیں کمزور کان کمزور زبان کمزور قوت شامہ کمزور چلنا پھرنا کمزور ہڈیاں کمزور مگر اس کا دل جو ہے وہ دو چیزوں کے تعلق سے جوان رہتے فی حب دنیا دنیا کی محبت میں بطغ العمل اور لمبی خواہشات لمبی امیدوں کے تعلق سے امیدیں اس کی اسی طرح قائم رہتی ہیں حرصیں اس کی قائم رہتی ہیں اور تمنائیں اس کی قائم رہتی ہیں اور دنیا کی محبت اس کے دل میں جوان رہتی ہے اور یہ چیز اس کے لیے مہلک ہے جب یہ ساری چیزیں کمزور ہو گئی جسم کے سارے اعضاء کمزور ہو گئے تو یقیناً اس سوچ اور فکر میں بھی کمی آنی چاہیے اور اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے یہ ایک انسان کی ایک کمزوری کی نشاندہی کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو انسان اس کمزوری میں مبتلا ہے اس کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ہے اگر وہ بوڑھا ہونے کے باوجود دنیا کی محبت میں مبتلا ہے حالانکہ اس کی ٹانکیں قبر کو پہنچ چکیں اب بھی دنیا دنیا اور پھر دنیا کی تمنائیں اور خواہشات کا ایک طوفان اس کے اندر مبتلا ہے موجود اور قائم ہے یہ اس کے لیے انتہائی خطرناک سوچ ہے انسان جوں جوں اس کی عمر بڑھتی جائے تو تو اس کا دل آخرت کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا رہے اور آخرت کی تیاری وہ شروع کر دے یقیناً یہی چیز اس کے لیے کارآمد ہوگی کہ وہ آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرے امام بھائی رحمہ اللہ نے کچھ سند کا اختلاف ذکر کیا ہے تاکہ سند کے بیان کی امانت کا حق ادا ہو جائے سند پیچھے گزر گئی آگے فرما کی کالی سن حد یونس واہ یونس منی یونس بن یزید کے دو شاگرد ہیں ایک شاگرد پیچھے گزرا جو عبداللہ بن سعید ہے اور دو شاگرد اور ہیں لیس ابن سعد اور ابن افہم عبداللہ بن واحد لیس نے جب یہ حدیث یونس سے روایت کی تو حد سنی کے سیرے سے روایت کی اور ابن بحب نے جب یہ حدیث یونس سے روایت کی تو ان یونس سے روایت کی انعینا ہے اور لیس والی حدیث سند میں شما کی تصریح حد سنی کا سیرا ہے یہ تنوع اور فرق امام بخاری نے پیش کیا ہے تاکہ بیان سند بھی امانت کا حق ادا ہو جائے اور یونس کے شیخ ابن شہاب آگے فرماتے ہیں کہ اخبارانی سعید البو سلمت ابن شہاب یعنی امام زہری رحمۃ اللہ اس حدیث کو دو استادوں سے روایت کرتے ہیں ایک سعید ابن مسیب اور دوسرا سلمہ ابن الرحمن پیچھے جو سند گزری ہے اس میں جو عبداللہ بن سعید یونس سے اور یونس ابن ظہری سے روایت کر رہے ہیں اس میں ان کا شعق ایک ہی ہے سعید ابنمصیب ابو سلم نہیں ہے یہاں امام مخالف رمان ہے کہ اسی حدیث کو جب لیس نے روایت کیا یونس سے اور ابن واحب نے روایت کیا یونس سے اور انہوں نے ظہری سے تو ظہری کے دو سادوں کا ذکر کیا ایک سعید ابنمصیب کا اور ایک ابوسلمہ کا تو یا پچھلی صنعت میں ظہری کا شعق ایک ہی ہے اور وہ سعید ابنمصیب ہے اور اگلے آگے جو دو سند ذکر کیں ان میں ظہری کے دو شعق ہیں ایک سعید بن مسیح بیر دوسرے ابو سلمہ بن عبد الرحمن جب انہوں نے آف کے بیٹے ہیں تو یہ آسانیت کا تنوہ ذکر کیا جس سے سنت کی مزید پختگی مضبوطی اور عدیس کی قوت جہاں وہ حاصل ہوتی ہے جی قال حدثنا مسلم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتابت عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبر ابن آدم و يكبر سنتان حب المال وطول العمر حایا یکر ابن یکبر یکبر باب علیم یعم یکر کابور یکبر دونوں باب اس کے صحیح ہیں کابر یکبر بھی ٹھیک ہے اور کعبے یکبر بھی درست ہے یکبر ابن و آدم, آدم, آدم کا بیٹا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے وہ یکبر عماءن یکبر عماءن اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. یعنی ابن آدم کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بڑھتی جاتی ہیں حب المال ایک مال کی محبت بطود عمر اور دوسرا لمبی عمر کی محبت جون جو اس کی عمر بڑھتی ہے تو تو مال کی حرف بھی بڑھتی جاتی ہے اور لمبی عمر کی خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے کہ عمر لمبی ہو تاکہ فلاں چیز بھی مل جائے فلاں چیز بھی مل جائے فلاں عہدہ مل جائے فلاں کامیابی مل جائے فلاں فیکٹری مل جائے فلاں خزانہ مل جائے فلاں کاروبار مل جائے تو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات بڑھتی ہیں مال کی محبت بڑھتی ہے جو کہ ابنِ عدم کے لیے بہت ہی خطرناک ہے حالانکہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس کو آخر کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے نبیر اسلام سے سوال ہوا کہ ای سے خیر عمیناء سے شر رم یار رسول اللہ علیہ وسلم کون سا بندہ سب سے بہترین ہے اور کون سا بندہ سب سے بدترین ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا من تعالیٰ عمر ہوں واسن عمل جس کی لمبی عمر ہو اور لمبی عمر کے ساتھ عمل اچھے ہوں عمل نیک ہوں کوئی انسان سب سے بہترین ہے اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی عمر تو لمبی ہے مگر عمل اس کے بدترین ہے اور گناہوں میں ملوث ہے تو یہ روش ابن آدم کی بڑی نقصان دہ ہے اگر عمر بڑھ رہی ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ تقوا بھی بڑھ رہا ہے اور تعلق باللہ بڑھ رہا ہے آخر تخوا بڑھ رہا ہے تو یہ انسان کامیاب ہے اور اگر ایک انسان کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہیرز تمنائیں لالچیں خواہشات لمبی عمر کی طلب اور مال کی حرض بڑھ رہی ہے اس کا معنی ہے یہ انسان دنیا میں کھویا ہوا ہے اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہا جو اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے تو اس میں جو امام بخی رحمہ اللہ اباب ہیں ان میں ہمیں یہ جو درس دیا گیا اور ترقی کے قلوب کے لیے جو ہمیں ایک علم دیا گیا علم نافع دیا گیا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم جون جو عمر بڑھ رہی ہے ہم آنے والے وقت کو آنے والے دنوں کو مزید نیکی اور تقوی سے آراستہ کریں اور تعلق باللہ پیدا کریں اور آخرت کے ساتھ ایک ہیر سر و معاملہ اپنا مضبوط کریں اور جوں جو عمر بڑھ رہی ہے اور سفر آخرت کی طرف جاری اور ساری ہے تو, تو ہمارا آخرت سے تعلق بڑھے اور دنیا سے کمزور ہو جناب علی بنبی طالب کا غول بڑا قابل غور ہے کہ دونوں کا سفر جاری ہے آخرت کا بھی دنیا کا بھی لیکن دنیا کا سفر واپسی کا ہے اور آخرت کا تمہاری طرف آنے کا ہے جو چیز دور جا رہی ہے تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور جو چیز قریب آ رہی ہے اس سے تم غافل ہو اس قدر یہ گھاٹے کا اور کم عقلی کا سودا ہے جو چیز جا رہی اس کو جانے دو اور جو چیز آ رہی ہے اس کو پانے کی کوشش کرو تاکہ آخرت جو ہے اس میں تم سرخرو ہو سکو اور اس میں کامیاب ہو سکو آگے فرماتے ہیں کہ روا و شعبہ تنقاد ہے اس حدیث کو شعبہ نے بھی قطعہ سے روایت کیا ہے یہاں یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ حقیقت ایک شعبہ کا اضالہ فرما رہے ہیں پچھلے صنعت گزری ہے اس میں قطعہ انعنا سن روایت کر رہے ہیں میں قطعہ معروف ہیں تدلیس کرنے میں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کا ان آنا قابل قبول نہیں ہوتا مگر امام بخاری ماتے کی یہاں قابل قبول ہے کیونکہ یہ حدیث قطعہ سے شعبہ نے بھی روایت کی ہے اور شعبہ مدلثیم سے روایت نہیں کرتے بلکہ جو راوی ان تدلیس میں ان کو معلوم ہو وہ ان سے باقاعدہ ملاقات کرتے تھے اور ان کی روایتوں کو ایک ایک کر کے پوچھتے کہ اس کا میں سما حاصل ہے یا نہیں تاکہ امام شعبہ رحمہ اللہ نے قطادہ سے بھی ملاقات کی اور ان کی تمام مرویات کا ان سے استفسار کیا اور جو روایت ان کے شیخ سے ہے چاہے وہ ان سے بیان کریں یا حد صنی سے بیان کریں اس کو انہوں نے قبول کیا اور اس کو بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روا شعبہ قطعہ اسے ایک جملے میں ایک شعبہ کو ظاہر کیا ہے کہ جو پیچھے انعنا سے سند کے انقطاء کا فہم ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کو پچھلی سند میں حشان قطعہ سے روایت کر رہے ہیں مگر اسی حدیث کو قطعہ سے شوبہ نے بھی روایت کیا ہے اور شعبہ اس بار, بار میں معروف ہیں اور مسلم ہیں کہ وہ مدلسین سے روایت نہیں لیتے بلکہ اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں جس میں شیخ کا اپنے شیخ سے ثابت ہو اور سند کا اتصال ثابت ہو بارک اللہ فیکم وصی اللہ علیہ نبینا محمد وا علیہ مصحب واہ اجم